سلام علی منسان بشیرم والنذیر وعلی آلهم واصحابهم وعيد ترقيب سبحان اللہ أما بعد فأعوذ بالله من بسم الله الرحمن مولانا بلّہ صبا کا پرسو نور نبی جل کریم حضرات ساڈے اج دے نام ہے انگریزی فکری اور میری مراد انگریزی فقری اعظم تو اج طلباء تو لبا اور فی اعظم مولوی نور اللہ بشیر پوری ہے جس میں انگریزی فتیح اعظم لخب دن مولوی حضرات دی نظر دیگر القاب بڑے بڑے دے لقب لکب فخم مشہور کرقب دین اے فرنگی ماحول معاشرہ دنیا کا بہت جلد باز ہے اور بہت دری دہان منہ خٹ لکبر بھی یعنی نہیں تو وجہ یا خوشامت ہوں جیڑے آ بڑے بڑے پل بنتے نا دی یا خوشامت ہوں میںری جاگا ت اس واسطے خوشامتی مطلب کی سوچتا یا خوشامت یا اس کی بنا جی نا وہ حقیقت تو سمجھی حقیقت تو نادانی کہ یا لقب دی حقیقت نہیں سمجھتا دا جن دی حقیقت نہیں سمجھتا لقب دا خود بند لیکن وہ قدرت نہیں کہ وہ اگلے سمجھے اگر وہ لقب دی حقیقت سمجھتا ہے اگلے حالات جہے نے وہ مکمل نہیں جانتا افواہ مطابق کٹور پہ واستے اس لقب سستا مل جاتا ہے لکھب جہاں نادانی نادانی, نادانی کہا دے تو یا لقب دی حقیقت تو بے خبر ہے پتا کو نہیں یا اگلا جہی حقیقت ضروری نہیں کہ مطلب لوگ تعریف کرم آ جائے عوام جہیل ہے آج کل بہت جہاں جوہلان جو ہے نا وہ اولا ماہ سبحان اللہ ہیں ترقی ماحول معاشرے جاہل دی تاریخ کے اندر شا... بزرگ لکھے جاہل ہوں جڑا کام برے کرے یا گلایا گلا بری کردی پورا تحال ہے نا. جو ہلاشمار عوام ناسر جہی نے جہاں انبکہ جن لکھنا پڑھنا نہیں آتا جو ہلاشمار حالانکہ وہ ان پڑھ نے مرادہ نمیز نہیں کہ جاہل تو انپڑھ درمیان کی نہیں سکتا ہر انھ جاہل نہیں ہوں ہر جاہل اڑھ نہیں ہوں بریلویا نزدیک دیو بندی جنوبی نزدیک بریلوی چالان جنہیں مرد پڑھے سمجھ لگی گل جی تو بھائی ہر انڈ جاہل نہیں ہوں کیوں کہ شاہ شرازی بزرگ فرما داہل وہ ہے جیسے گلال این پڑھ سن تو ہوئے کی نے کتب اس وشال جاب شگف رکھنے والے لوگ نے تو ان بعد ان پڑھ کتب بھی ہوگا حرتا حضرت کروانا کروا کیا جناب سان مزاق کر درمایا آؤ بلا ہے میں الا لینا جہل اس طرح میں معلوم ہوا مزاق عالم کرے مرضی کرایہ اللہ بے شک اپنا ہر جہر پڑھ جائے وہ جاہل نہیں ہوں ہر جاہل ہے ابو جہل دا پہلو نام لقب ابو جب سمجھ لگی لئے حق کا مقابلے آدتیاں گلا بری خصوصاً رات کے جناب دے دے دے دے دے دے دوائی خدا دیتے دے دے. یعنی کافر کرنے دنیا میں بےمان کافر برکار کرنے کی ساری کوشش یہ جو حالات طبقہ جڑا ہے خوشامت کے خوشامد لقب دن کے اندر ایک دوسرے کو اخیل کی اور انہاں دی نگاہ جہل دی نظر دے اندر سمجھ نہیں آئی جی لقب ہے حال بندہ لیکن سمجھ نہیں یاد اگلے سال آتی ہے جو افواہ چلتی تھی اس افواہ مطابق سارا سمجھ نہیں آئی تو یہ جناب جی نا لکب جی جی ہاں جی, جی, جی, جی جنو سو حد نہیں بحقی وقت حالانکہ جی, جی آئے امام راضی حکمت کچھ نہیں جانتا نیڑے لکھن غیرت گیرت بندے سن کے فرمانے والدار مرد اپنا ٹوپی والا ہے پھر اس باوجود فربایا کوٹی ہو کے چلے پتا نہ لگے بلکہ اردو اصل کتاب میں والا مرد غیرت مند ہونا چاہیے دورے ڈنڈے جا رہی ہے باہر نہ جان پی اور تاریخا دس دن چلیا ریلکی بدی دے تو پوچھا گیا حامد کالمی فراڈ کیا جا تاریخو یہ پہلا فراڈ ہے آدت ہی یہ پہلا انکم ٹیکس کلرک سن گپلادر آپ اچھا آخا بھی چلو سوال کیا اگلے خاقوانی جناب تھی جان د والد صاحب کیا جی وہ اچھے آدمی سنک آدمی سن پاکستان بن تو پہلو انگریز دے ملازم سن سی آئی ڈی پولیس انگریز دور ملازم سن تین پتا اس ویل دی براہ رات خود فرنگی کی کالے اگریزوں کی حکومت گوریا تھی उसने खलोगे साडे खिलाफ कोई गल कर लिहाजा इन पहला पक्का करो अपने लिहाजा हर तरह की मसला बिजली नुकसान پی سوچے وفاداری جاسوس بننا مسلمان واسطے مسلمان کافران کا جاسوس بننا مسلمان جاسوس کرنا کافر یار ویسے جی جاسوس گنا لگی فریاد <laughs> <laughs> کر رہے نے کدی لا دے دیا وسپا کھولو मजा लेना बसा पूरी हो लखबी समझ लगी लेकिन चल रहा है दुनिया व माफी आस अपना जन्नत में अगर कूड़े बराबर जगह मिल जाए तो दुनिया व माफी आस میں تو بھائی ہی پڑتا رہا جنو کو پتا نہیں امیری آلے سنر یاد آخو کہ مطلب دنیا بری ہونی شروع ہو گئی دوری عجیب گل ہوگی ٹبر پینٹ پاؤں بے وقت ہوئی غزالی نسل ساری یہ سکلان تیار ہوئی یہ آخیا آپ بے شو دو دن کی پی چلو پھر نہیں سن پڑھا کیا مر گئے سن علی صاحب سنامل کئی یار مطلب ایسے بندے ہیں سن جنہیں سن کی مکمل سمجھ نہیں لیکن بابا جمے چریفی واقعی اپنے پیروں نے مریض جدو میں لے گیا گئی چٹ تو بعد باہر آئی میری آئی پتر پیروں میں اگلے دن واوا چیر کی گل مطلب بابا جگیر نہیں سننا ماشاء اللہ ہاں جی اتنے میں جاننا انہوں کی سوانی بڑی سونی ہے چیٹے چاہیے میرا دینا اگر امام بحکی ای سن تو پکا نہیں رح لگا لوگ سمجھ نہیں جی شی بارے آپ شیو لانتی چکلا مذہب میں ہر بزرگ مذہب میں اے دسو بھی اگر کافر ویک لوے تو اہل کے اہل یہ بارش صحیح ہے بدنو کام سلحال بہتر مانک کے سرکار کرائی رب دام اور لانپیا معلوم होया بزرگ بزرگوں کا مطلب نقصان ہوں جہر لوگ ہے جی وہ او جناب ہوں ان لکڑ دے اس طرح چک چکے تو انہوں نے نور اللہ صاحب نا نفسانی لوگ لقب دلے ہوگا خوشانتی ام خوش دوسرے ہو کہ تے او आ, دی حقیقت نہیں سن دے چلو جی جان دے سن پھر اگلی تو حضرت ملک فقی آزم کا میں لقب رکھی بہ گا اگریزی فکی ہے آزم تیری کا لفظ ملا دیا میں دلیل لال لایا میں دلیل میں لب مناسبت پوری نہ سابت کربان بڑھ گیا پوری مناسبت ثابت کرا گا دلیل لال اور اپنے رہ ہی نہ من بہن ہو سکتا ہے کہ یہ مولین جہے وہ بھی تیرے ساتھ دل بندے کدھر جائیں سلطانی بھی آئی آ رہی ہے درویشی بھی آئی جہاں جنہوں شمار کر دن پڑھا کر جی ان پڑھن شمار کر و ان پر لوگ جن میں کرتے ہیں شمار ہوتے ہیں تعلیم یافتہ لوگ نے خواص لوگ نے مشائق نے مینو کدی خوبی خیال میں خلوس وہاں تو مینو عوام عوام شمار کرگاہ جاہل نے سمجھو ذرا نگایتاہل صاحب علم بندہ نور رکھنے والا اللہ تعالی طرف ایمان رکھنے والا ہے جاہل نہیں اس جی. اللہ اللہ اللہ حضرت کہ نے جنوب مولی نورو لباس آخری نے فاو نوریا جیل نمبر پہلی جی خود مدر سپیری ایک سوال کا جواب دیا لکھا ہے مولی نور نے داڑھی مڈوانا جناکاری نمازوں کا کلا کرنا یہ بہت بڑھیا ہے پھرنا انگریزی تعلیم اور ہونا کوئی انگریزی تعلیم ہونا کوئی میں صرف عیب نہیں تعلیم کوئی ایب نہیں اگر نہیں منڈو دی نہیں کرتے نماز کدا نہیں کرتے کوئی نزدیک مطابق انگریزی تعلیم کوئی عیب نہیں کیونکہ سائل پہ پوچھتا ہے کیا علماء دین مفتیاں نے ہمارے گاؤں کا پہلا امام فوت ہو گیا اور بندے نماز بھی کلا کرتا ہے اور داڑھی بھی منواتا ہے اور کی بھی بات عادت ہے کیا وہ امامت کا مستحق ہے داڑھی منڈوانا جناکاری نمازوں کا کدا کرنا یہ بہت بڑے ایب ہے یہ بہت بڑے ورنہ انگریزی تعلیم اور اوور سیئر ہونا کوئی ایب نہیں بس ایک میں انگریزی تلاش کٹیا جی واہ بڑی انگریزی تعلیم اور اتنے دہن رکھنا وہ انگریزی زبان نہیں کہہ رہا انگریزی تعلیم کہہ رہا ہے گل سمجھا جی وہ انگریزی تعلیم وہ پاک تعلیم کوئی ایب لا عربی دے اندر بنتی لا ایفی نفی جس جس کے اندر کوئی ہے نہیں میںکی ہے تبصرہ کرنا سبحان آن اللہ. آن آن اللہ. انگریزی آن اللہ. تعلیم میں جو کوئی عیب نہیں مانتا اور کہتا ہے اس کی پاک دامنی اور صفائی اس طرح پیش کرتا ہے کہ اس میں تو کوئی عیب ہے نہیں انگریزی آخا گا بندہ انگریزی ہے انگریزی بندے دو طرح کے ہوتے ہیں داڑی والے بھی ہوتے ہیں. مولوی ہمارے اکبر ہیں کے مولوی کا کیا پوچھتے پالسی کا عربی میں ترجمہ ہے لندن کی پالسی کا عربی میں ترجمہ ہے ہوں ذرا سمجھا جی گلجو نال ان کی میں یہ نہیں مانتا اور یہ نہیں سمجھتا کہ نہ سمجھتا ہوں نہ مانتا ہوں اگر کوئی اور بھی کہے تو نہیں مانتا کہ یہ اس نے فکرا انگریزی تعلیم کی صفائی اور پاکی کا جو پیش کیا ہے نا یہ انہیں لا علمی جہالت پفلت کی بنا پہ پیش کی تھا میں یہ نہ مانتا ہوں نہ سمجھتا ہوں جانتا نہیں ہے پتاوا پڑھی بٹا نظر ویکیا میں سپیکر نماز دا جو مسئلہ لیا ہے نا جائز سابت کرنے آیا سفیا بھر دیتے تے تو دلائل نے کہ دلائل دے زور نہ ہی انہیں یہ منوا لیا کہ یار ایک سیلکم یہ دلائل دے صفحات بھر دینا ایک نکے ج مسلے تھے حالانکہ کر دے اگر کوئی بندہ نماز نہ پڑھے نہ پڑا لے اس عمل نہ کافر فاسک نے جہیں ما کہ نجائز اور نماز نہیں ہوتی بنتے اشتہار دل... کیونکہ پرانے دیش شریف بیان تو ہونا نہیں نوا مسئلہ بات, بات کرنا اشتہار ہی کرنا ہوں بات کرنا جنہیں ہے وہ بھی اولیاء نظر نہیں میاں نیچے بے تما ہوں بے لالچ ہوں بے بے خوف ہوں ہر چیز تذات ہوں صرف اللہ رسول بند ہو بندے نہیں ہوں میں گل کرنا سابق کرو نہ بنا مسئلہ حضرت جی اس طرح نہ تفصیل کتاب لب لیا کہ بیروی چیئیں مشر چیرو تاریخ کا حوالہ لب جانا اگریزی تعلیم کی حقیقت میں نور اللہ بشیر پوری نہ پڑھا ہو سکتا ہے فتح نوریا فتح نوریا جنوں میں فتاوی غیر روئی اکھاں دا اے فتاوا اس فتاوے دے اندر اعلی حضرت دے فتاوی الروئیاتوں حوالے بھرے پئے نے تے کیا اعلی حضرت امام اہل سنت نے انگریزی تعلیم دے بارے جو کچھ اکھیا او نظر نہیں آیا سبحان اللہ اگر پوچھیں اعلی حضرت صاحب انہاں کی اکھیا تو میرا موضوع سنیں انگریزی تعلیم اعلی سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ <تصالح> <تصالح> نظر اور بزرگ کا کسی کا بیان نظر نہیں آیا یا خود انگریز کا بیان نہیں نظر گزریا کیوں تحقیق تک گھوڑا نہیں دوڑیا ادھر کلب نے اپنی جولانیاں کیوں نہیں وکھائیا ایسے فتاوے دے اندر میں جلداں کھول کھول کے تماوا چاندر دربار نے چلانا سارے مسلے آپ نے خلواس کر کے جناب مسلب اپنے آپ دا تلم دا سکا منوان کی کوشش کی ادھر کی گل ہے یار میں کہ یار اس بندے نے نہ خود اگریزا پڑے نہ علامہ اقبال جیڑے جڑے چلو تعلیم پا چکے سن تعلیم کے متعلق وہاں مطلب حقیقت بیان کردیا دی کھولدیا بیانات دکھتے ہیں جگ جی مطلب حضرات آئے ناج یہ مثال دے کے مسئلہ سمجھانا یہ اسی طرح جی بندہ سور کھا رہا ہو مکھی آ بیٹھے تو آپ ڈا کے عجیب گلا عجیب تقوی یہ کیسی عجیب پرہزگاری پرہیزگاری جناب جی دسو چھوٹے چھوٹے مسائل بیروت کی کتاب یاد آپ ہر سب پنگالیا ج ختما دروادہ فلاں مسلے سپیکر مسلے فلان اور ایڈے ایڈے موٹے کفر کوفر منافقت دنیا دے اندر تمام فسادات کا دے مٹھے کوئی تحقیق نہیں کی گئی کوئی کتاب نہیں ویکھی گئی کسی کا حوالہ نہیں سنیا گیا کسی کے گلام مو چنی کسی سنے گئے اور جناب ماحول معاشرے نظر نہیں ڈالی گئی چلو نتیجہ دی تعلیم نہ. دو طبقے یافل یا بے صبر لوگ نے یہ بہت ہی کا زیادہ تر وہ لوگ نے کہ جہاں نفس پرستی دی زمانے نقش پرستانے جی حضرت کالمی ہوئے سی اس طرح نو رانی نیاسی میں جی لوگ بے خبر بے شک یہ دیدہ دانستہ گندگی کھانے والے سے غلاظت استعمال کرنے والے تھے یہودی غلاظت کے اندر گڈر کے اندر گرے ہوئے تھے اور اس کو یہ دیدہ دانستہ گل گلزار کہتے تھے بات کیا اور اگر آپ بھی ایسے لوگوں کے کتابیں پڑھیں گے تو جو میں الفاظ کہہ رہا ہوں نا آپ انہیں الفاظ کے ساتھ میری موافقت کریں گے اور کہیں گے یار شک, آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں کہ باکس کے لوگ بے خبر غافل نہیں بے بے ساتھ ام. ملے ہوئے بے شک. بے شک. نفس پرستی کی وجہ سے صحیح سمجھ بات کی اچھا دیکھیں بھائی میں نے دعوا کیا چلو کم از کم اگریزوں کے بیاں سب سے پہلے تو انگریزوں کے اپنے بیان پڑھنے چاہیے اس تعلیم کے متعلق کتاب کے اندر میں جمع دا بیان آم موبائل موبائل ہو سکتا سنیا ہوگا دہشت گردی کا مقابلہ نہیں کر سکتا دلو چار لاکھ گرانٹ تمام جو بڑے بڑے علماء کے حوالے بھی بچنے کے جنہیں آپ بات کیے سازش پھر اس تو اگا نکلے کم از کم انہیں مولین نور اللہ نے یہ نہیں بھی سیا کہ سرخوڑ کیا کہتا ہے کوئی عیب نہیں انگریزی تعلیم میں کوئی عیب نہیں کوئی عیب نہیں سمجھو ذرا جی دو چار دن گنوا دیے جہاں پر عقائد کا بیڑا خرچ ہو گیا جہاں پر کفر اور لا لادینیت کی تعلیم ہے اس کو یہ سات اعمال دو چار گنوا کے اور کہتا ہے یہ ہے کہ جناب جی ہاں داڑھی مڑانا جناز جنا کرنا نمازوں کا خزا کرنا کرنا یہی ایپ ہے یہ نہ ہوں تو باقی سب کو ٹھیک ہے انگریزی تعلیم میں کوئی عیب نہیں اس شخص کے اندر یہ عیب ہیں جس شخص کے متعلق یہ فتوا پھونسا جاتا ہے لیکن انگریزی تعلیم میں کوئی عیب نہیں اقبال کہتا ہے اچھا وہ اقبال کی طرف بعد میں آتا ہوں سرسور سور کہتا ہے اگر کوئی عیب نہیں تو سرسور کا بیان افکار سرسید کتاب کے اندر موجود ہے ضیاء الدین لاہوری کی لاوری اور عام سکولوں کی کتابوں کے تجربی موجود ہے کہ اس نے کہا سرسور کا اپنا بیان کہ مسلمان سارے کے سارے ابتدا میں انگریزی تعلیم کو حرام سمجھتے تھے اگر کوئی عیب نہیں تو مسلمان سارے عالم غیر عالم اس وقت کے اولیاء سب حرام سمجھتے تھے بتاؤ کیوں سبحان سبحان اللہ तुبھان اللہ حق حق نہیں تو کیوں سمجھتے تھے بے پھر وہی سرسور کہہ رہا ہے مرنے حضرت جس سال میں وہ مر رہا ہے مرنے سے چند دن پہلے اس کا انگلش میں بیان موجود ہے انگلش میں خط موجود ہے جس کا ترجمہ اسی افطار سر سید میں مل سکتا ہے آپ کو جس میں کہتا ہے تعجب ہے جو تعلیم پاتے جاتے ہیں اور جن سے قوم کی بھلائی کی امید تھی وہ خود شیطان اور بدترین قوم بنتے جاتے ہیں میں پوچھتا ہوں سرسور کے مقالات وغیرہ یہ نور کے پاس کتابیں نہیں آئیں تھیں کرم شاہ نے ایک کتاب لکھی تو فوراً منگوا لی میں حیران ہوں کہ یہ منگوانے کی ضرورت کیوں محسوس نہ ہوئی کیوں محسوس ہوتی ضرورت ہوتی تو یہ تو ضرورت سمجھتے نہیں انگریز کے خلاف بولنا ضرورت نہیں ان کے لیے آرام ہے وہ جو کہہ رہا ہے وہ جو کہہ رہا ہے کہ تعلیم نال شیطان اور بدترین قوم بنتے ہیں ایمان دسو جس تعلیم نال شیطان اور بدترین قوم بنتے نے ادائیب نہیں اللہ پیاند ہے کوئی ہے نہیں سمجھ لگی گل جی معلوم ہوا ظالم سمجھوتا جڑا مسلمان ہے ایک شمار ہوں تعلیم کا بانی وہ شمار دا بیان وہ نظر نیچونی گزرے ادھر تحقیق دی تکلیف دوبارہ वेच कि आप किताब हथ हमल तो आखिर तक या बाद पढ़ दें, दे को दें सारी लिखण चुप रहे जदों जदों खत्म नहीं हम उसने सारे, सारे चुकी اچھا پھر چلو ایس نو چھاٹ دیو یار جیڑے لوگ انگریزی تعلیم پانڈ علیہ سانس پانڈ تو بعد اس دے اثرات اور تاثرات اور اس دے بارے جو انہوں نے بیانات جاری کی تے کم بز کم انہوں نے ہی پاڑ لندہ اکبر علیہ بادی نے کی نہیں آکیا اس تعلیم دے بارے بھی دے سو سوکندہ ہے لڑکیاں دے بارے کہہ رہے ہے کہ چمکی نہ جب بے گانا تھی سب ہے خانہ لڑکیاں بارے آنا کنجری بنا دی پیم لڑکیاں کی بنا دیمے انجمن لڑکیاں بارے یوں کٹ سے لڑکوں کے وہ نہ ہوتا افسوس کے کالج کی محسوس بنتا ہے کہ دشمن تیار کیا دشمن تیار ہوتے پیسہ دن ہوں کہ دشمن حمایتی اسلامیہ کالج نہ حمایتی بنتے ہیں حمایتی بنتے ہیں رو نہیں آئی تین بگی آزم تین کمیز توں کو سو بزرگ فرمایا پہلے ادب دیکھو گرپ ویکو کو مخالفت جدو کی لکھم ویک ترے نہ شررے نہ مر رہے نہ جناب جیتیاں نہ دوتی این دوتیاں دوتی بھی اصل نے ویکنی سب کی ویکنا جناب تو پیشہ اٹھنے نہ مطلب کسی نجد کرنا شروع کر دیا نہ جناب جیسے من پہنے کی جناب فلانے صاحب نے فلانی دنیا دیا کتابیں پڑھ جانا نہ ادب جی yes. اور لفظ میں لال کسی ऐसे फतावे ऐसे की बात है बाकी कॉलेज का खुद पढ़ के सुना आप ही वेख लिया जाए अपनी अख समझ नहीं आ रही ऐसे ही फतावे ہاں تمبیرات اللہ رسول نام اللہ رسول اللہ علیہ وسلم کسی اور مقصد راستے کی نہیں کیا اجیت تمبیر اجازت صرف کتابت اور تعلیمی کتابت کی ہے کالج وغیرہ کا داخلہ اور بے یا کو ہی ہے ہے کالج وغیرہ کا داخلہ داخلے تو او ل کوئی نہیں کیا ادھر تالیم میں لڑکیا نو روکنا کو یہ ہے جی جلد نمبر تین سفا نمبر پانچ سو اکسٹھ سو یہ بھی اسلے جانتے سن کے ہل ہے سر سمجھ میں حال کا حل نا نہ لیا جے او مسلمان تر بار چڈن گا جی بندوبست میں لانتی ہوں؟ آنا اس وجہ سے تو بندے ہوں ہاتم جیتے بن جانگ کے لیاؤ گیڑ جی ہی فرماتا ہے میاں بدلے تو بیوی کیوں نہ بدلے جی سوان جی जो तो मिया पेंट चया खड़ा है, है? समझ लगी खड़ा है दीदी दी मैं आना ना जो पेंट पाने मावे बह अपन उन्होंने सभा ने, ने हाल बोल दी नहीं माए नहीं माए तेरी मां माए तेरी मां अपना पुत्र गई लेकिन अपने नसीब ने सब कुछ वेखंड रही गई अगे नहीं जेडे पेंट पाके मावे बहने की जबान हाल ही कह रही नहीं कहती कहता पिछले डंगर थाना तरक्की जवान मैं अगले दिन आके आव कि दसो نانیا داد رلدی نہیں بڑا فرق ہے بہت میں فیصلہ کرو وہ گندیاں سن جائے کیونکہ صحیح جی آن گندیاں سن تو گندیاں ماوا دے پ ایک ہے یہ ماں ن سوکھا لگتا لان پیا جے ماں نا جگ تین گندہ آ جگ نہیں تو رب تو جر آگ मांू कानी कानी कड़े चंगे गंदी मां का पुत्र ना बन ग جناب جی نا یہ کر لاخلا کالج ہو معلوم ہوا جانتا ہے کالج جی جی جی جی کی میں کوئی ٹھہرو ٹھہرو ٹھہرو ہلے قطر کر لین سمجھ نہیں لگی جی خیر اقبال کا شیر یاد لکھ دوں اقبال کتاباں لاہور اقبال یار صاحب پر کیوں نڑے نہیں لگا کیا حضرت صاحب جان بوجھ کے اقبال نہیں پڑھا اس واسطے کہ آپ کے نزدیک کو تعلیم فرض ہونی ہے کیونکہ بے عیب جو آپ کی جاتے میں کتاب بھی ساری تعلیم کنا فساد فیل رہی پڑے نالا بھی کٹ دینا سر خو بھی لیکن واہ ملا کن فرنگی راضی ہوا میںکی آزم آتنا کہ ایدا ایدا جملا ہوئی ہوئی ہوئی ہوئی. انگریزی تعلیم میں کوئی ایب نہیں پاپ چاکی تھی سیدا چاق لا رہے ہے لا رہے بخی تو کوئی ایب نہیں رحب کو ایب کوئی نہیں ریب کوئی نہیں لا ریب کتاب کہ لا ہے بے بے بے. سب رہا رہنا چلو آخر چل کرنا اکبال دا شیری لکھ پڑھ لینا اور یہ فکت ظالما دین اور انسانیت دونوں سازش اور تو تعلیم آکی جانے دا جی اثر خودی لکھا فارسی والی اسرار خودی ہی سمجھ نہیں آئی جی اسرار خودی کا کتاب ارمغان حجاز فات کی آپ فرمان دین چینی چمے ك... رہشت چمے بینی کہ رہزن زن کار وشت چرسی کار وانا چی سان کشت مباشے میں نزاں علم کیا گڑا جو کہ بار نے نو مار ہے قتل کر چیلنا پیا بندے سارے مرے پی بار نہ سمجھ لانت جی پوری قوم قتل ہو سکتی پوری قوم دی روح کیا قومے میں تمام کوشت پوری قوم میں روح مری پی آج قوم نہ خدا رسول نہ دشمن شہر تمیز لانتی قوم نئی کوئی نہیں تو مردہ جن مردہ کیوں آدھے فکر ختم ہو جاتی اگے فکر نال اگلا دارل جگہ ہے فکر بھی اتنے بھی سمجھنے لگی فکر عمل نہیں و عمل نہیں جگہ یہ ہے دار جگہ جدو ہی فکر مک جائے سمجھے سارا موڈیا کا ہی جانے پہلا بال کا شیر سنایا شیر کا مطلب سنایا میرے خیال شیر بھی موت کوئی آخری یار ان میں بڑی شرم آئی مردے ٹکر چر گئے ٹکر مری مردا پیا بولتا ہے نورا बोलता कि समझ नहीं लगी यार अच्छा चलो इकबाल की कोई शायद हाथ नहीं चढ़ी मौलवी शाह नाम है इस्लाम त मौलवी आप तकरीर पढ़ देने नहीं? दे। मैं नहीं समझता कि नूरुलाएन नहीं वेख्या رہے حالندری حالانکہ خود سکولی ہے بہت بڑا مطلب سکولی نہ تحبا تو, تو, تو پہلے یافتہ تعلیم کر رہے تو او او او تو پوری یافتہ کر گیا میرا نزرانہ شاہ نامہ اسلام الد انیس سو اٹھائیس ملت نے تحسین کے ساتھ قبول فرمایا میرا حوصلہ ایسا ہے کہ میں نے انگریزی شہط نت کے خلاف الانیہ قلم اٹھایا توجہ الانیہ قلم اٹھایا اگلے جملے پر غور ہو اس نیم بر اعظم میں جو ذلت ملت اسلامیہ پر وارد کی گئی تھی میں نے یہ سازش اسکول اسکولی تعلیم میں کار انداز پائی لفظ اللہ نور اللہ بھی نہیں نظر آیا ارے بخاری میں کھیلنے والے ادھر بخار آتا تھا فکیر اعظم ہدایات اور تمام جناب فقہ کی تمام کتابیں حضرت کے سامنے کھلی رہتی تھی اور پیچھے آیا ہے ہر فن کے اندر آپ جناب مطلب خاصا شغف اور خاصی مہارت رکھتے تھے ہاں جی کتابیں کدی پڑھن چ نہیں آئی حفیظ جالندری گل لکھی ہے اس نیم بر اعظم میں جو ذلت جو بھی ذلت جو بھی ذلت میں سیاسی ذلت سیاتی میں معاشرتی ذلت ضلع میں معاشی ذلت ہے باہ میں دینی ذلت ضلع میں دنیاوی ذلت جو ذلت بھی ملت اسلامیہ پر وارد کی گئی تھی میں نے یہ سازش اسکولی تعلیم میں کار پائی بھائی دو بڑے گواہ مل گئے عادل اقبال کہتے ہیں اور یہ اہل کلیسا کا نظام تعلیم ایک سازش ہے اور مربت کے خلاف اور اتھے وہ کہہ رہے ہیں یہ سازش اسکولی تعلیم میں کار پائی بھائی یہ بھی نظر نہیں آیا چلو یار چھٹ دو سن. جی؟ جو نہیں رکھ دے جناب جی ایڈی مطلب تحقیق نہیں سن کرتے صرف آپ ختم درواں چکر اور جڑا مسئلہ کوئی انگریز کے حق ہوں اگریز مطلب خوش کرنے جڑا مسئلہ ہوں تحقیق دا دے سن جناب کا داخلہ اور بات ہے لیکن مسئلہ چکیا جو گیا چکیا گیا کالج واسطے چکیا گیا کسی اور پڑھی سی تیری نانی سگون لکھ دی دی گولا جی لکھتے سر کہ بزرگ لکھ دیا سن سابقہ لکھا دل ہوں رواج پا جائے آم ہوں سمجھ نہیں لگی جا رواجی مسلا ہوں چلو یار چم از کم ایسو دی تعلیم دی و مقصود ہوتے خود دیا کتابیں گیا انگریزوں نے کہا ہم سکول کیوں بنا رہے ملشق, ملشق. کیوں بنا ہے اگریزوں نے خود بیان دیا جی لکھے کتاب کہ سا مقصد صرف ایسی کھیپ تیار کرنا جہی ساڑی حکومت فکر و عمل میں انگریز ہوں یہ ہے فکر و عمل میں انگریز ہوں یعنی مرتد دوسرے لفظوں میں اندر کے کافر ہوں باہر کے مسلمان زبان کے مسلمان تیل کے کافر منافق جن کو کہتے ہیں موقع ہے تو کفر ظاہر کریں اگر موقع دیکھیں کہ اسلام والوں کا ہے تو اس وقت اسلام ظاہر کر دیں ایسی لانتی کھیپ تیار کرو حکومت ہماری چلانے کا کام دے yeah. یہ نے جان چٹ جائے گی فلانی سکول والی دا حوالہ سے فلانی نکلانی میں متعلق نا ما yeah. yeah. کدھر جائیے yeah. yeah. کچھ ہو کیا خیال ہے سکولوں کا سب سے بڑا کفر بتاؤں جی کچھ کفر ایسے جو کتابوں کے اندر ہوتے ہیں نا کفر وہ ایسے ہوتے ہیں کہ تبدیل ہوتے رہتے ہیں جی کسی گرفت کیتی ہے کسی آن کے ظاہر کر دیتا ہے پھر بدلتا ہے لیکن ایک نہ تبدیل ہونے والا کفر بتاؤ دائمی مستمر ہو آج تک پہلے دن سے آج تک اسی طرح رہے کیا بات ہے مطالعہ پاکستان پہلے پاکستان ہی سب سے بڑا تبدیل نہیں ہو سکتا ہوں سمجھو نو تحت کی کی مطلب ہے کیڑا نظام چلنا یہ ساری وضاحت دے. اقوام متحدہ ہونی اقوام متحدہ سارا نظام پیش کیتا گیا مطالعہ پاکستان جڑا وہ مطالعہ کران دے ہیں کہ کرو مطالعہ ہے وہ ترتیب جہے پڑھا رہے وہ کیا کہہ رہے ہوں کہ سارا کفر رہے پاکستان دا نظام کافرانہ ہے اور پاکستان کے کافرانہ نظام ہونے پر یہ نور اللہ متفق ہے اسی فتاوے کے اندر اس کے شروع کے اندر بھی لکھا ہوا ہے کہ پاکستان کا نظام غیر اسلامی ہے شروع کے اندر حالات بھی ہے کہ حضرت صاحب نے تحریک اپنا جمعیت جمی پاکستان کا ساتھ دیا مقام, مقام اپنا نظام مستفیٰ کے نفاذ اور مقام مستفا کے تحفظ کے لیے حضرت نے جیل دیکھی صاحب دا دا دا تاریخ توجہ جی جی جی جی نظام تاریخ چلایا کرجے پہلو ہی نظام مستفا تاریخ بنے یار جے جے نظام پہلو ہی اسلام دا. So خود جو تاریخل پی ہے مطلب پہلا نظام کہڑا ہوا ٹھیک ہے نظام جو کافر تو پاکستان جدو سکول گیا سی یا کم از کم اینا تو پتا سی کہ اے پاکستان دا نظام جہاں حکومت دا ہے وہ واقعی سکول دی تعلیم چلتا یہ تو بغیر چل سکتا نہیں تاں تو میٹرک شرط شرتے ہر چھوٹی تو چھوٹے وہ واسطے بھی سمجھ لگی جاتی ایک تو یار مہنی سمجھ تک یہ ظاہر ہو جاندار ہو جائے سب کچھ سکی عالم کیونکہ کیا بھائی تفک و فدین کس کو کہتے ہیں تین علوم سمجھو ذرا فکا عقائد فکا تفگو تینوں علوم میں دسترس رکھتا ہو اور مکمل عمل رکھتا ہو پھر جا کر تفک و فدین حاصل ہوتا سمجھو نہیں فرمائیش پھر بلا یا رکھو اعلیٰ زمانہ جاہل انہیں بھی نہ ضروری ہے ایک ایک دلدین کو سمجھے دوسرا زمانے کو سمجھے جو اپنے اعلی زمانے کو نہیں پہچانتا وہ جاہل ہے تو میں پوچھتا ہوں حضرت جو کہہ رہے ہیں انگریزی تعلیم میں کوئی عیب نہیں ہے اس کا مطلب ہے حضرت صاحب لا علم ہو کر یہ بات نہیں جانتے تو اس وجہ سے کہہ رہے ہیں تو پھر تو جاہل ہوئے فقی آزم نہ ہوئے کیونکہ جو اپنے عالظمانا کو نہیں جانتا وہ جاہل ہے جو اتنے بڑے فتنے کو نہیں جانتے وہ عالم کیسے ہے ابھی فقی آزم کیسے بن گئے ہیں سمجھ نہیں بات کیا ہے جو اتنے بڑے لانتی فتنے کو نہیں جانتے چلو ہر پاس وہ اکھا بند کر لو گے مت کام یار اثرات نہیں دسو سکول والے یار سو سال پہلو اکبر کلام لکھے آلودیا تو توفی اڑائی آؤں لانتی سارے خطرے کھول کے سامنے رکھے آر کی عجیب بات ہے فکی اعظم جی نظر بن دے کہ کوئی اثرات نظر آئے ہی نہیں کہ حضرات کیا سکل چاہدار سامنے پھر سننے جماعت علی شاہ کیوں ہے چکلو سے باتر چلو جماعت جماعت شاہ چکلو سے لیکن جماعت شاہ بھی اس واسطے جو بھی لڑکے لڑکیاں نہ بھیجو سرسو والا نظریاں کرام خوشو سن حضرت ماویت بڑے بھائی استاد جدر نکلتے ہوئے نا یار تھوڑے شگر ہوگے تھوڑے ہو تھوڑا ایک ادا ہوگا لاما اکبال استاد سارا لانتی سن اقبال بدل پیا بدل تو تقدیر ہی لائی سمجھ دی محنت استاد کا اخلاق لینا دوسرے ویک لائن शोर समझ यार्डना लिखना आ जाम नू आ लेकिन अगु ए नहीं समझ आई इन्हू لکھنا کتنے لکھنا کی لکھنا لکھنا کتنے پڑھنا لٹرینا لکھے پڑھے سد کے جا لرین چڑی جی گئی مسجد لڈیا فیٹرین نے ہاں جی جناب ایئرپورٹ لو کالجرین نے ہاتھ وڈیا جان چاہیے سچی دسوڑ لکھ سکتے گی گا پتر بنیاد جی ایت نہیں کوئی ایت نہیں واہ میں تعلیم بندہ ماحول نیلام بندے بنتا بند چنگے چنگا بندے گندے ماحول بنتا نظام چنگا نظام چنگا ماحول گندہ کیونکہ بندے ہمیشہ چلاو واسطے ادھر میں گیر سرکاری غیر سرکاری بندے گل کریے نا نظام دا تے سارے آدھے گا چیف جسٹس بھی کہہ رہا ہوں گا جی گل کریے تھلے ماحول دے بارے تے سارے آدھے نے یار ایڈا کتا ماحول کدی نہیں ویکیا جی گل کریے بندیاں دے بارے لو حضرت صاحب بندے تو بندے کے پتر جی زین کی گل کریے تو آدھے کھوپڑیاں الٹ گئی سارا گند مالوم ہوا مردو جنو تک سارا اور اقبال اقبال اقبال یاد اقبال کتابی شیر تک شیر جاؤ! صرف لگ منافکی شیر لگ دو باہر یہ قوم چھتر لے کے مگر نہ جائے پھیرا سمجھ لگی گل انسانی ختم ہو گئی ختم ہو گیا انسانی نظر آیا میرے پیر میرے نشا کا بیاں اور سنیا ترقی آفت آؤ ترقی آفتر آفت آؤ ترک گئی آفتا نی کی نہیں آئی میرا پیر میرا رشا فرما رہا اس کو ترقی ترقی اسباب ترقی اسلام نہ کہو یہ ترقی اسباب معیشت ہے وہ بھی ترقی اسباب معیشت ہے وہ بھی غیر شریف وہ بھی میرے مری پڑھ پر کیوں بابا آ گرے ہیں وہ معشوکا خلاف جی لکھا بھی ہو عشق ہمیشہ ار چاہیے اصل تو رولا گل اہ میں کر دینا फिर जी सुनाई जवान कर बैठा कीमती फड़िया गया उन्होंने दिल न फिर परेशान हो गए तकरार मोह च शुरू हो गया ला लभण चंगा लो ला लंगा लालों ला लंगा घर पहुंचया ماں پوچھے پتر ہو جائے وہ دسے نہ کوئی کوئی رٹ لائی جائے لبن چنگا خیر رات ہوئی بچا سیا ماں بھی سو گئی سویر <laughs> ہوئی اما آئی ہاتھی کی لائی کڑا سن لبن اٹھیا تو چیتا میں کی تکار کرتا سن جدو پھولیا تو ماں بھی پوچھتی پتر ہاتھی کی رٹ لائی رکھی آدھا سن لبن چڑ لگ گا مکو لبن چنگا گل پا بٹ گواں سی ویکیا بھائی یار دونوں بچارے کھلنے کدھر ہل گئے ڈاکٹر بلایا بہ یار تین دوائی دے لا لیا پر مارو تو لگے چٹ دیں ماں اوی بولی جاتی ہے پتر بھی تکار کی جانتے کوئی رپیا ڈاکٹر جڑ گیا پوری قوم کی جنہیں جنہوں نے ماسا خدا تعالی نے اس پڑھنے پڑھنا چنگا اس پڑھنے پڑھنا چاہیے اس پڑھنے پڑھنا جنہوں ہاتھ لگ جاتا اچھا چتاں آم سڑک ری جانا حالانکہ کتے بھی تو یار دے مگر بج پہ کتے ویک گی نڑے پونگ دے چاک مارن لگتے لیکن ذہن ہے نہیں جان تاج دیا آپ تھکتا پیا سانو ایسا کھاٹا دینا کر کے زین ادھر پی جی لیکن جدو تھی آدھے ہو کتا نہ پی جائے ذہن ادھر کیوں جا کوی جابتا آس دربارا بنایا اگریزی ملوڈیا پیرا دب حقیقت کھولتے تھلے ہو دربار بند بغیرتی عوام اور فکی آزم بنیا کو سمجھ نہیں لگی جی ہر کرتے جدو نا لینا تو زن آ جانے پولیس والے آ جائے یارو وہ کیسی تعلیم ہے جی انسان کتا گوا رہی وہ جب تعلیم ہے تو جل کے د سال مطلب یہ ہے کہ یار لانتی نے نہ بدلیا جہالت کا نام ملم رکھا جہالت بھی بہترین جہالت دیکھو نا جی سی تعلیم جانوروں انسان بنا رہے جی انسان جانور نہیں پڑھتا تو رینے نہیں بن گیا بن جا کتا بن کے رینے کیسی عجیب گل ایک مولوی عوام کی گل میں بڑے کتورے گلر ہندی نے چھوٹے ہوں گلورے کتوریا تو ہی کتے بنتے ہیں یا خرگوش تو بن جانے کتوریا تو یہ مطلب صاف ہی نکلیا جدو پولیس والے تک نو آئی بے سکل کتور ہوئے سکل اسلام کالج نہیں گلر کالج کتور خانے نے بچے رکھے اور گولر جہاں فکی آزم جنوب آکی جانے پتا نہیں حالات تبدیل ہو گیا حکومتی نظام دیکھ رہا تیرے سامنے اس وقت ہی سامنے تاسور کیوں نہیں دتا تاثر کیوں نہیں آخیا کہ یہ تعلیم نہیں جہالت ہے تلٹا نہ کہ یہ تعلیم انگریزی تعلیم میں کوئی ایب نہیں تے پیارنا انگریزی تعلیم میں کوئی عیب نہیں تو بندہ خطا کی بن گیا یار اخرا حقیقت بند جی اللہ تعالی نے چوپ را سکتا تو دضرت میں میں میں اس دے کرن بھی جو جو جو دی پوری بیان کر شرد تارک ازر جی پلیٹھی شرد سن تارک ازرام گھر والا میں سننے ہیں میں سننے کہ یہ فقیع آزم سلکار رنگ رہی رہے ہیں انہوں نے شکل دے سچی درسی نمبر ایک کے آئے سوسرا نمبر دے اتے جینا میں جاننا حقیقی طور صحیح تحقیق نال میں جس مدر سے جب بڑا دے مدر صاحب کو پہلا ہو دے نا ہے جا میں شمسیہ فیض باغ لاؤ وڈی ریشن نے کھول عبدالخالق شم سندہ چا میرے کال دے مر گیا دو سن لونڈے بازی داڑی شگردی ابدو خالق شام سا شگرد سی ہاں جی انگریزی فقی آدم سرکار اور داڑیو لا چڈی اپنی وال نکے نکلے رہ گیا سن چاہیے ساری دہڑی بناتی سنیا بارے میں کام کرتا چلتا بنتا گا بہت جنے شاگرد دیکھے نے قسم خدا دی کر کے انا کوئی حق ترست نظر نہیں آیا خدا دے خوف کھڑا نظر نہیں آیا دنیا دے خوش دنیا دے ٹٹو خوشامتی نہ مراد مال دار سرمایہ دار میں خوش آمد کیتی کی کرن گے دین مان فروش ضمیر فروش غیرت غیرت خالی دے دے تو خالی وجالت ہی بہن دے پردے دا سبق انہاں نوں کدی حا صاحب فرماند نے مرید ہو ایک نمبر دنیا پرست نام بنی جانے جان دا دا حویلی لکھا دے. نے ناج دے رہے ہے صاحب میرے خود چال کو خود چل کے آیا گل سنو داماد سیاح نے کرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حضرت نے رشتہ میں کتاب رکھ دیش لکھیا کالے گورے گوری اگریز کتاب بچے کو کو میں میں تک ہے مخلوق ہو, ہو میرا چہرہ رنگ بدل گیا طبیعت خراب ہو گئی میں کافر اعظم بچے مخلوق دا فرق نہیں رب مخلوق یا اولاد کو اولاد کے بچے مخلوق سے اولاد ایک بنا بیتا وہ مفتی ہے تم آگی فیل وا کی جسے میں پریشان ہوا کہ میرے چہرے میرا چہرہ پریشان گیا فورن تھوڑی بعد نے لکھے موڑ سی میرے مولوی سلاح کرا سلاخ کرا چٹو یار آپ کی لڑنا فرار یہ سال بن کے آئے سر سمجھ لگی اچھا ہوں جناب جی نا جدو پار یار ہے آزم کا لفظ میں آزم تو کتنے رہا فکی کوئی نہیں کیوں ایک درد چاند فقی مسائل یا جڑا ہے جہا جان لینا شرف تھا ہے کہ عالم ملشاق. حق ملشاق. حق نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کتاب جان لتاب جاننا ہو رہے کتاباں پڑھنا ہو رہے سارے فن جاننا ہو رہے سارے فن پڑھنا ہو رہے حق نو سمجھنا ہو رہ. رہا, رہا. کتاباں فلون دندر شیعہات وہاں بھی بڑے بڑے صورت بڑے معتزلہ سے کرامیہ جاہمیہ بڑے بڑے فقیہان فرقہ اند لوگ بڑے بڑے امام گزرے نے کتاب میں فنون دے اندر بڑے بڑے ماہر گزرے نے لیکن ہدایت تو خالی سہی ہے کیوں اللہ تعالی فرماندا والله یهدى مَن یشاؤوا الی صراط مستقیم اے نے فرماندا واللہ یهدى العلماء ہاں ذو الذین یعلمون الفنون جڑے فن جاننے نے انہاں نوں دیدا دیندا نا وہ اندازن اچانا او نو ہدایت صبح صبح عارف سمجھ نہیں لگی اور جلدی گل سمجھ اج ایتھے تک تے میں اود دی انگریزی تعلیم تے او فکرا جڑا اس بولیا اے کہ انگریزی تعلیم میں کوئی ایپ نہیں او دے تے کی کیتا لگون ایک گل رہ گئی اے کہ ایتھے لفظوں نے انگریزی تعلیم دات ہے ہاں فکی اگم نے کیا فرض نہیں تعلیم تعلیم قوم کسی کی تعلیم ہوں جی فکر رکھ دی جس اندر توجہ یعنی جی تعلیم آخر تہذیب سکھانا تحزیب منتقل کرنا انو تعلیم <تصفح> یعنی کسی قوم کے فکر عمل کو بار بار اگلے کو بتانا سکھانا پڑھانا یہ تعلیم <تصفح> <تصفح> اگریز کی تعلیم گے جس جس دے توجہ انگریزی تعلیم نو آکھا گئے کہ انگریز دی تہذیب بار بار سکھانا سمجھانا پڑھانا چلانا ای آکھا گے انگریزی تعلیم دے تے انگریز دی تہذیب کوفر ہے کہ نہیں تعلیم سکھانا پڑھانا واں پھر کوفر ہو گیا زبان انگریزی او ایک انگریزی تعلیم دا ذریعہ ہے سب سے پہلا ذریعہ وہی بنی ہے بالکل پھر عربی بھی ذریعہ بنی ہے اردو بھی ذریعہ بنی ہے پنجابی ذریعہ بنی ہے اس نے اپنی تعلیم ہر زبان اثر لانی دی تقریبا ن سمجھ لگی حرام لے گئے یہ تا کر کے اور زباناں نو ہساے حرام لے گئے تا کہہ رہا کہ سکول سکول نہ اردو حرام سکول نہیں پنجابی حرام سکول دی عربی حرام سکول دی فارسی حرام سکول دی انگریش حرام کیا بات سمجھ نہیں لگی جی بالکل گلاس کے اندر موتر چ پیا جس گلاس چمتر پیا ہے آپ آخے گا پلیتے بالکل جیڑی کے سور پکے آپ آخے گا پلیت تو کر زبانے میں زبان پلیم لگی اللہ پلیت عربی قرآن تہذیب تو خالی باعت باعت دو سبحاندھا. سبحاندھا. سبحاندھا. روم دی فارسی, اللہ دی فارسی دی تعلیم اقبال بلکہ رسول اللہ دی جی رسول اللہ دی تعلیم, تعلیم پڑھانے اور کیوں جب بنے گا جی آرام لائن وہ ایک کہہ رہا یار انگریزی تعلیم میں کوئی عیب نہیں تالیم اگریزی جیری ہے ہی تحریم سکھانا سمجھ نہیں لگی معلوم ہوا جان بوجھ انگریزی اور سنو اور گل کرنا آخر سچی دسو انگریزانو نو پتہ لگ جائے کہ مولی مور انگریزی تعلیم میں کوئی ایپ نہیں وہ رازی خوش ہونگے کہ ناراض اچھا پتا لگے اگریزوں یار چشتی بریلوی میاں شیر ربانی گنگ والا اسماعل شاہ صاحب سارے سکلوں کی پڑھائی کے خلاف سنڈے تو ناراض <حسن> خوش کا حکم رسالہ سے حضرت صاحب نے فلانا نہیں سالے خودوا دا ٹولا نہیں अल्ला तला हिदायत वेनेरना अशरफ खान भी पतले भी सामने जिसे ना भी दुख ला लिया होंगे फैज लवे एना को भी कर जाते जिथे फिर रहने एक नहीं कह सकते कि مرتدین معلوم ہوا اچھا بلو بن کے یہ نہیں دیکھنا کہ اگر صاحب نے فلانا رسالہ لکھ دیا نا کہ حضرت ہدایت ہے ایک ایک ایک دلیل با دلیل ابھی اگرے ای فقی آزام کیوں ہے؟ دلیل بعد اگلی اگلی کتاب فم نبوت ختم نبوت کی تاریخ دے توجہ ختم دی تاریخ, دے توجہ ختم دی تاریخ چلی سی میرے خیال میں تاریخ ختم نبوت چلی سی جڑے تاریخ چلائی سیوبند اچھا ہوں دو بندی کٹے شریق ہوئے انہوں پوچھ ختم نبوت دی تاریخ چلائی گئی سی مرزا خلاف بالکل ٹھیک ہے بالکل مردانیاں دے خلاف تاریخ چلائی گئی ہے قازمی یہ وہ سارے نورانی شتانی سارے رال کے اگے لات کے یہ نہ دیوبندیاں نو جفا پا کے دیوبندی یہ نہ دنار رال کے واقعی سارے رال کے یہ نہ تاریخ چلائی ہے شیعہ رال کے تاریخ چلائی ہے کہ کی کیجی خطے اجل مردانی نے نمکافر قرار دو وہ ان سچی میں جی رگال کرنا فقی عظم صاحب کے گئے گستاخی کرن لگا کیونکہ بزرگلوم نے نظر بچاں گ میں کہیں ارادے کرن لگا جناب جی کہ دیو بندی جڑے نے انہاں دا فتوی نبی پاک تو بعد قیامت تک جنے کوئی کوئی نبی آ جاوے نبی اوندے رہن اوندے رہن اوندے رہن تے خاتم خاتم النبیین ہون دے کوئی فرق نہیں اوندا کیونکہ او اوندے نے زمانے دل آزم حضور آخری مننا کوئی فضیلت نہیں کوئی شان نہیں اصل، افضل نبی افزل نبی نبی نہیں جو نہیں سب تو آخر آپ یہ سب تو آخر آپ مرائی جہ پٹو کچھ کتاب ماری فردیر ناس دو آندو جی سر رہی تھی آخیا جناب یہ مسلمانوں کا بہت بڑے عالم ہے مدرسے کے بانی ہے قاسم نالودی صاحب وہ تاثر ناش میں لکھ رہے ہیں کہ اگر بے فال بعض نبی صلی اللہ علیہ وسلم کوئی نبی پیدا ہو تو قاسمیت محبت کو فرق نہ آئے گا یہ خاتم النبیین کا معنیٰ افضل نبی کرتا ہے تو ہم بھی کہتے ہیں کہ نبی اسبڑے نبی محمد تھے یہ تو ہمارے غلام احمد ہیں یہ غلام ہے کتاب ہے جناب جی لکھا کہ حضور آخری نبی نہیں بلکہ افضل نبی نے آخری نبی ہونے کو حضرت صاحب ہوں سوال یہ ہے کہ جدو ایک گال اٹھی ہی تو پھر آن دینے مشہور گال لے کہ جی پھر نورانی نے نا انہیں آئے کہ جی ایوی کافر نے ایوی کافر نے جناب حضرت بوفردہ صفیت ہے جناب حضرت بے ان سوال ہے گڑا کوئے ختم نبوت آرے ہو تو تاریخ ختم نبوت آرے ہو گڑا کوئے کوئے متعی نبوت مرزا یہ ہے مجمے سے کہ نبوت ہمیشہ جائز ہے جڑا مرضی بن کے آ جائے تو بندی تجویز کر دے جائز کرار دینا ہے کھول کافر ایک کی کر کے ختم نبوت چلا رہے مطلب یہ مسلمان نے ختم نبوت منکر کوئی نہیں منکر اگلا مل جائیے تو خلاف کٹھے ہو جاؤ میں فقی اعظم جہی جی برآدی فرما رہتے جہاں روٹی نہیں چلتی وہاں مذہب نہیں جہاں روٹی इन्हों करीमा लिखी हुई गल जी हो रोटी टुकर जितो बंद होंगे आयाशी पर रोटी टुकर बंद नहीं अकबर आला बा का कार ए शायक मस्जिद में अब कार बनता नहीं मस्जिद में अब पेट भर तो जाता है मगर संता नहीं मोलवी मसीबे क्यों नहीं खिलाजा है ہاں اوئے اوئے پتہ تھا کہ کون تنگ گریز اپروڈ کر رہے ہیں مولوی پیٹ بھرنا نہیں چاہتا پیٹ بھرنا چاہتا ہے ہیک پیٹ مسیحا گزارا نہیں ہوں ورنہ رب واد شریف دے سبحان اللہ سبحان اللہ اچھا یہ اون اخر جناب تاریخ ختم نبوت واسطے صرف تاریخی ہے زڑا پووی ختم نبوت اسد دو کی ہے ایڈا بڑا دین دا مسئلہ عقیدہ دا مسئلہ ایک عقیدے دا کافر نال ہے کچ دوسرے عقیدے دا کافر دے خلاف جنوں ہے خیر کیوں نہ آکھا پھر انگریزی فقو ہے اگے ہے فقی اعظم نے کہ صاحب نے صاحب دی آپ کہ خالی نہیں سیاسی پوری بیاں کردیا جب آئے نا پھر کیا جناب الحمد للہ جمیتوں لوائے پاکستان کے پلیٹفارم سے آپ نے الیکشن بھی لاڑا سیاسی بصیرت لانت ہے کیوں جی لعنت میں جناب قوم قا... ہوتے... کی امانت آخ دے ابھی قوم کے دسو پہلے اقبال اپنے ملت کو قیاس مغرب سے آئے! آئے! آئے ترکیب میں قوم آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما مندہ خلف یادت نہیں رکھوا جو اجمی ہے سنیکی ہے پاہنے پاہنے پنجابی ہے مہاجر ہے اللہ خلانا تو جنہوں نے پاکستانی ہم سب سے پہلے پاکستانی ہی ہیں ہمارا دیش پاکستان ہے ہماری پہچان پاکستان ہے ہماری آن پاکستان ہے جدو پاکستان پہلے پاکستان पहلے پاکستان اپنی پہچان بنا پہلے پاکستان دو. توسی پاکستان بجدوں، اسلام دوتے جو کو توسی پاکستان تو آنی پاکستان دی. اسلام بچان ہوئی نہیں مسلمان باہر عراق ہوئی بمبجے فوج نیٹتی کیوں آدھے نے پاکستانی وہ علی راکی ہے شام نہیں جن مولا مولا پہنچا پیٹ جانے کا پوتر کا پوترا ای ماری جانا ہے ادھر کوئی اسلام قوم تری نہیں साडा इकबाल की कहना दल लानसी लिखी कल जगह हर मुंह तर स लिखी कल हला मैं इकबाल की फोटो ला के एक कौन एक मंजिल ایک صرف سور یہ لکھا ہوا مجھے چھوٹے نے تو تو میں مجھے دعوت اسلامی اسلامی اسلامی سے سے مطلب کرنا حالانکہ آپ نفرت کا حکم ہے نفس نال نفرت کا نفس وقلتی بہ ن جمتا ہے سب سے بڑا دشمن نفس آتا اس کو دشمن بنا محبت نہ کرے اور یہ کلے نے مجھے دعوت اسلامی سے پیار ہے کنجرا آخر دے مجھے اسلام سے پیار لیکن جو اسلام نال پیار کرتے ہیں تو دعویٰ کرتے نے ہمیں اسلام سے پیار ہے پھر اسلام جب پیار ہونا ہے تو اسلام کے نے لانسی جائے نے مجھے دعوت اسلامی <سؤال> سے پیار ہے ساڈے مرگ کہاوت اسلامی دشمن نے دشمنی جاندی ہے اسلام دشمن دوستی جڑ جاتی سمجھ نہیں لگی حکومت دشمنی واسطے کہ ہم دعوت اسلامی اور وہ دعوت اسلامی پیار ہے اسلام کے دشمن نے کیونکہ ہی نہیں اسلام سے مر منافق گما کافر نہیں منافع کا کافر ویک ہندوستان نہیں آیا ادھر ہی آپ نے ہائے تو لے بھائی ہائے کیا ماں پہاڑ برف کا نہیں ڈگا ڈگا سارے فوجی تھلے دب گئے پتا نہیں کن ہزار تھلے دب گیا سچی سے میں کھا کا منافق نے منافک کافر تو منافق دی موٹی پچھان ہے کافر راضی ہوں راضی پادری والے <سؤال> ڈاکٹر اشرفی فلانا لگا جنکی دساتے فلان سب تازی سارے سمجھ لیا کن پکے منافک نے اور اللہ کے فلن ناراض کافر ناراض ہوگا مومنٹ مومن موانی تین رڑک ویک مخالف <سؤال> نے شکیل بن کے رڑک پڑیا علی نور جی راضی خوش ہو گیا کافر کافر راضی خوش منافق دا شیر میل کر رہا سا ایک قوم ایک منزل تو اقبال ہاں جی فرمایا پہچانا پاکستان بال ہے پاکستان, پاکستان نو نہ جی پاکستان دیش آخنا مسلمان ونڈیچ کے مارا جانا لان کو ملتانی قوم بخری لاہور قوم تے کراچی قوم تے پلانی قوم بکری علاقے قوم بن جائے گی اسلام ساڈا کی ہے اقبال ادی ترجمانی کی کرتا اقبال ہے بازو تیرا توحید کے قوت سے قوی ہے مسلمان اسلام تیرا دیس ہے اسلام پاکستان نہیں اسلام تیرا دیس ہے تو مصطفی ہے مردودہ مردودہ ہراس میں پاکستانی یہ کہہ میں مصطفی ہوں میں مسلم ہوں نہ کہ ہمارا دیش پاکستان ہے یہ کہ ہمارا دیش اسلام ہے اسلام آنا پوری دنیا دا مسلمان تیرا ہم وطن بنتا ہے اگر پاکستان آنا تو اتوی لگی جی میں حضرت بصیرت بیان کرنا پھر می حضرت صاحب کی سیاسی بصیرت بیان کی آپ پلیٹ فارم دے وہ الیکشن لڑے میں آپ قرآن کدی سمجھ نہیں آیا نے مطلب ہے نکلیا کہ آپ صرف طلاق حایض نفاس کے مسئلے پہلے سپیکر مسلے جانتے باقی شہر کا پتا کو فیتنے کی نے اسلام فیتنیا سدے باب کی ہے اسلام نے توڑ کی دتا کی کی دے مقابلے مقابلے ہدایت تو تو میں پکا ہاتھ چکی پھرتے آپ اللہ وسلم کا دین سمجھ جائے جناب جی دین جب دو تو دین کی ہے دین تو ساری زندگی نے محیط ہے جب ساری زندگی نے محیط تو ساری زندگی دے متعلق چاہے سیاسی ہو چاہے معاشی ہو چاہے معاشرتی ہو چاہے جناب بذبی ہو چاہے کچھ ہو سمجھ لگی گا ہلی سب دے بارے جو اسلامی دائیات نے اونا او نسمجھے گا تو پھر جا دین نسمجھے گا ایک دے شار کفار اشرار سب شر فا سمجھے گا دین دالا یار میں کیا حضرت صاحب جدو الن لڑے تمیز نہیں سارے بڑے پیشوا بنے سنڈے ڈورو سال ان تمیز نہیں سی کہ یار قرآن کیا آخر ہے کی یعنی لفظ کی حکمت کی یار کی اچھی لانت نو الی ار نہیں آدھے پہن فکی اعظم کی پہ پن ہے فکی اعظم اچ گل سمجھا گی جی؟ इधर फकीर आजम वोट मारे इधर सत्तर सा, सत्तर साल दकलेजरी आंदा बाद फलाना चुनो नूरानी جی چکلے دی کنجری دی برابر نے بالکل اچھا دو کنجری ہو گئی فکی آزمٹی فقی آزم ہے تو میری پیر واڈیش میں او جناب ایکا بیڑا غرق کرے میں الیکشن کو تو ماننے سے مسلمان نہیں رہتا اسلام ختم ہو جاتا, جاتا ہے اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ الیکشن مطلب رسول اللہ دے مطلب اور آپ فرمان کے فلانا بادشاہ چنو پاس ابو جال آ کے فلانا چنو اب ابو جہاز رسول اللہ کے برابر ہو گئے آئے اگر ابو لاخ ساتھ مل گیا ابو جال کے تو رسول اللہ جاتے رہیں گے تو کہتے ہو سیاسی بصیرت کو یہ کا دل اور سمجھ نہیں آئی ڈنکی بےمان ایسے بئیمان ان پوچھو جمعیت میں پاکستان رل کے الیکشن کیوں لڑے سمجھ کیوں لڑ رہے نظام ہے. کیوں؟ خاطر کو نہیں پہلا انگریز دا نظام ہے تو لانچیاں ادھر انگریز دا نظام ہے ادھر اسلام کا نظام ہے اور پوچھ رہے ہو مسلمانوں سے ہاں بھائی انگریز کا نظام ہونا چاہیے یا نبی کا نظام وہ لانتی نبی نظام کا تو الیکشن کسے نال کرنے والا ہو جاتا کیسی عجیب گل ہے ہاں لوگوں سے کہنا یعنی نبی کے نظام اور کفر کے نظام کو مقابلے میں لانا اور کہنا ہاں بھائی یہ دونوں برابر ہیں ان میں سے چڑو کیا ہونا چاہیے لاحق اگر یہ سیاسی بصیرت ہے تو پھر سیاسی جو ہے نا وہ نابینائی کس کو کہیں گے سیاسی ہی پھر کس کا نام یا دوسرے <laughs> لفظ ہے سیاسی پدو کہڑے ہوں گے <laughs> <آئے laughs> <اللہ> کہہ رہے ہوں <laughs> ان لائنوں کو اتنا پتا نہیں ہے کہ اسلام جب آپ کہتے ہیں کہ جناب جی یہ ہم اسلام کے نظام کی طرف سے الیکشن لڑ رہے ہیں اس کا مطلب یہ نکلے گا رسول اللہ مشروط کر رہے اسلام نہیں لان پیو نہیں منہ گے نہیں کریں گے نہ چلیں گے تو لانتی غیر مشروط حکم کو مشروط کر رہے اور فیصلے پر کبھی نے ہے سو رکھنا چاہیے واپس کر دیا کدی سکار نے پوچھا ملا نو تین جرت کنتی ہوئے جرت کوئی نہیں پوچھ لوا نہیں حکم آیا مانتا ہےچی دس جی پیشاب دھد ہونا کافر فرق کرنا لگ چڑا جمع سمجھ نہیں لگی بےمانہ نو اتنا بھی تمیز نہیں پھر کئی کی اور پادری سال پادری وغیرہ مثال دے حضرت عثمان کے لیے رائے پوچھی گئی تھی وہ لان پی جہ بتا وہاں نظام کا مقابلہ تھا یا شخصیات کا مقابلہ تھا نظام کا مقابلہ نظام کے ساتھ کفر کا نظام اسلام کے مقابلے میں لا نہیں سکتے آ ہی نہیں سکتا اگر کوئی لائے گا تو وہ تو کافی کیسے ایسی بات ہے بالکل حجی کہ ادھر یہ کہتے ہیں کیسے کتتے ہیں بے مرتدین بے مان منافقین ادھر کہتے ہیں نظام میں مستعفی ہمارے پاس ہے اور گنجا پارٹی یہ پیپل پارٹی یہ بٹو یہ فلانی پارٹی یہ ہیں جی انگریز والے قانون والے نظام مصطفیٰ ہم لانا چاہتے ہیں وہ نظام کفر لانا چاہتے ہیں تو بہن سو پھر ان کو کافر کیوں نہیں کہتے اب اسلام کے مقابلے میں کفر کے نظام کے ساتھ آ رہا ہے وہ مسلمان کیسے نہیں ہو سکتا نہیں ہو سکتا تو یار ننو کی ہے جی بابو لگی حضرت کی سیاسی بسیل جمع حضرت پاکستان پاکستان میں جناب میں گل کرنے آدھے نے تو ہاں جی بولتے واسطے آخری مثال دیکھ کے تو اس موضول تھپ دینا انگریزی فقی اعظم کہنے کی وجہ جو ہے وہ وجوہات جو ہے وہ میں نے تمام کر دی ہیں میں یعنی تمام کر دی ہیں صرف وقت کے جو ہے نا وہ نزاکت کی وجہ سے ورنہ میں بیٹھا رہوں اور یہ بیان کرتا ان کے رہ حضر صرف حضرت کی انگریزی ثابت کرنے پر بیٹھتا ہوں یہ ہکے پکے ہو جائے فتاوے سے سارا کچھ ثابت حضرت کے فتاوے سے سمجھ نہیں بات کیا تو ان کی داستان عشق بہت بڑی ہے لیکن یہاں پر بھی میں یہاں پر ہی ختم کرنا چاہتا ہوں مثال دیکھا ایک بندہ سی انہوں کشن نے آن کے آخر یار تیرے پیو نو چتر مارنے میں مارنا چاہنے پتر خبردار چل پاس جیڑا لانتی پتر پیو چینی نہ بدترین گستاخ شمار ہواس گئی نہ مارنے کا چرنے شروع ہو گیا پتر اصولوں دا پابند سی بیٹا جدو چاہ واہ پہ نا تو, تو جا. <تصفيق> <troll> <troll> اٹھ کو باہر نکل لگا کسی نے آخر کدھر سی اکرت نہیں چرتے دیکھتے رہیے واق کر باہر یار ویخی خلاف بولتے جی جی ادر نہ جانا بچارہ تاش نہ کرا یہ بول ہے ہے دی نہ ٹول ٹول اسی پوچھنے ساری پارٹیاں جنہ نا گیر مذہبی پارٹی پارٹی مذہب پارٹی جی آ گئے اسلام کلے مارنا بالکل آدھے ٹاس ہی ہوا سور آدھ پا لو بالکل ٹاسک پہنا نکلا ہوں کتنا وہ چار بالکل وہ چر مارے کن واک آؤٹ کدی بار موام آ جانے بل پاس جورہ اسمبلی اور زنا پاس کر رہا ہے یہ وہ زنا جائز شراب پلا جو جو کفر جائز کر رہے ہیں اصل پہلا پہلا طرح اگر کوئی آ جا وہ مولوی نور تے چیتر مارنے ووٹ کرا یہ پتر جا شرد آخر ووٹ کرا نہیں نے میرا اقبال فکی ہے اقبال کسے خبر کے سفی نے ڈبو چکی کتنے کسے خبر کے سفی نے ڈبو چکی کتنے فکیری راج ن فکر آکیڑی سوچ والے سوفی جلے درش بنے فردی سوچ والے شاعر بنا مسلم قوم نے کن بیڑے ڈوب چڈے کسی نہ خبر کے سفینے نے ڈبو چکی ہو سوفی ہو شاعر کی ناخو چند یہ حقیق ضرور ہے لیکن قوم کا بیڑا غرق کرنے والا جن مردودوں کی تحقیق انگریز کے حق میں جاتی ہے اسلام کے خلاف جاتی ہے یہ تحقیق کیسی نمبر پر فرنگی راضی ہے یہ جی فقیر پیسہ ہے رنگر دہن کل جو عادل سمجھ نہیں آ رہی یہی حرم ہے جو چرا کر بیچ کھاتا ہے گلی میں بزرگ بو ذروے چادر کرے. آ. سمجھ لگی جال دی ہو آ جا رہا برائی چوکی تک میں واقع آئن قانون کو بنتا پہ اگر سونا سونا پوچھ جے امر بل ماروف نہ بہمان صحابا صحابیا حوالہ کر دینا دلیل نہیں کان کسی ایک نام نہیں لانا پا سرکاری نے فلاں کو چھوڑ دیا قاتل کو اتنے یہ نہیں کہہ سکنا قتل کرو چھوٹ جانا قانون قانون سے واقعہ کو پیش کرنا ہے تو دلیہ قانون تو پھر عام ہر کسی واسطے کھڑا ہے واقعہ من کسی معن مخصوص واقعہ سے قانون کیوں کتاب فی تاندر اے بھی لکھیا بیبی نام سی سمرا پا سابے لکھیا عمرت بوڈڑی مائی سڑی امر رسی اللہ <تصفح> ماں نانی نانی دادی بڑی بڑی رسی ہوا لنگنی ٹپی ہو شریت آدھی کردہ فرد شاخت مک گئی شاطا مک گئی مک گئی لانسی گل سمجھا جے تو اگر نہ جدو پانچ اپنی بہن چوریا دکاندار تیرے سی چلو لانسی کام کیا قانون اپنی گل <سؤال> بازار चकले खाल तेरे पुत्र ना पढ़ो भैन चोन आखे पढ़ो सूर बच्चे फरमान سمجھ نہیں دی نبی پاک لگی گلو اردو ہے دا okay. Okay. اے <قلن> اے اے دس. برائی تو روک دیا تو نیچی نیچی آخر غیر مردا نو کام کر سکتے سب عورتوں واسطے ٹھیک اللہ نبی رسول بنایا سیا ہرام دروڑا کٹ کرونا جی نہیں ماسٹر وال بن گ حضرت دی اللہ فکیری